الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منو لا تم ام وا لم ولا اولا دنزالک فولا خاص واردک نا کبل اہد کمل موت فل رب لولا احرنی الا اجل کریبن فاسف کال ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله كبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغلته من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہ حقمر سکن اللہ فکن و رب آ سورہ منافقون کے درس پر ہماری یہ آخری نشست ہے دو آیات مبارکہ ہیں اس سورہ مبارکہ کی جو باقی رہ گئی ہیں دوسرا رکو جو کل تین آیات پر مشتمل ہے یہ بات بار بار سامنے آ چکی ہے کہ مضمون کے اعتبار سے یہ تین آیات مرض نفاق کے ازالے اور علاج پر مشتمل ہیں پہلی آیت میں وہ تدبیر ہے کہ جس سے نفاق کے مرض سے انسان بچ سکتا ہے بچاؤ کی تدبیر ہے حفظان صحت ہے اللہ کی یاد مستقل دائم اللہ کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی رشتہ برقرار رہے اسی کو حضور نے ایک بڑی عمدہ تمثیل سے یوں سمجھایا ہے کہ یہ دل میں جب تک اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے دیکھیے یہاں پر لفظ دل کہا ہے حالانکہ وہ یاد جو ہم کرتے ہیں وہ کہیں زبان سے ہے قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے یا تسبیح ہے وہ بھی زبان سے ہے ادیا معصورہ ہے وہ بھی زبان سے ہے تو گویا کہ اصل میں تو ذریعہ ذکر جو ہے وہ تو لسان ہے لیکن اصل میں جو ذکر ہے وہ قلب میں ہے جب قلب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر جما دیتا ہے پھونکے مارنے شروع کر دیتا ہے اشتعال پیدا کرتا ہے انسان کے جو نفسانی جذبات ہیں اس کے جو شہوات ہیں اس کی خواہشات ہیں اس کے جو جذبات ہیں ان کو مشتعل کرتا ہے لیکن اگر یاد ہے دل میں موجود استحزار اللہ فی القلب یہ کیفیت ہے تو وہ بھاگتا ہے پھر وہ شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا اس دل کے اوپر یہ ہے اصل میں خانہ خالی را میں گیرن یہ دل وہ گھر ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے خالی ہوگا تو شیطان اس پر حملہ آور ہو جائے گا اس کو آباد رکھا جائے گا اللہ کی یاد سے تو شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا بہرحال اب ہم چل رہے ہیں اگلی دو آیات کی طرف اس میں نفاق کا مرض اگر کسی درجے میں کسی انسان کو لاحق ہو چکا اور پھر میں ارض کروں گا یہ خالص سبجیکٹو فیلنگ ہوگی اس میں کوئی دوسرا شخص کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتا البتہ یہ کہ انسان اپنے غریبان میں خود جھاکے گا خود اپنے باطن کو ٹچونے گا تو اس کو اگر نظر آئے کہ یہ تو نفاق کا معاملہ یہاں ہے تو اب اس کے ازالے کے لیے اور اس کو کہا جائے گا صنعت لفظی ہر زبان کے ادب کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لفظوں کی مناسبت کچھ ایسی ہو کہ جس سے خود بخود مفہوم بھی قریب آ رہا ہو صنعت لفظی اسے کہتے ہیں صنعت لفظی یہاں یہ ہے کہ نفاق کا علاج انفاق سے ہے ایک آپ نے حمزہ کا اضافہ کیا انفاق نفاق کا اضالہ انفاق سے ہے نفاق کا علاج انفاق سے ہے تو گویا کہ جہاں تک حروف اصلیہ ہیں وہ تو وہی ہے نون فیقاف لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ نفاق اور منافقت جو ہے وہ ماخوذ ہیں ان الفاظ سے جیسے نفقن نفقن یہ کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو منہ ہیں اور سرنگ بھی کھودی جایا کرتی تھی حفاظت کے لیے عام طور پر کسی قلعے میں سے محل میں سے وہ نکلتی تھی کیونکہ فرض کیجئے کہ دشمن جو ہے حملہ آور ہوا ہے اور اسے فتح بھی اتنی حاصل ہو گئی ہے کہ وہ قلعے میں داخل ہو گیا ہے یا محل میں داخل ہو رہا ہے تو اب جو محل کے مکین ہیں ان کو بچنے کا راستہ اٹھا یہ کہ کسی سرنگ کے راستے سے بھاگ جائے اور وہ سرنگ جس کا ایک دروازہ محل کے کسی گوشے میں کھلے گا اور وہ بھی کوئی بہت ہی چھپا ہوا گوشہ ہوگا اور دوسرا کہیں دور دراز کسی جنگل میں جا کر کھلے گا تاکہ اس راستے سے وہ بھاگ کر جان بچا سکے یہی نافقا کا لفظ تھا نافقہ گوہ کا بل یا جنگلی چوہے کا بل اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے جو کہ میں شکار کیا جاتا تھا گوہ کا شکاری کتے کے ذریعے سے اب کتا جو ہے گوہ کے بھٹ میں داخل ہوا ایک طرف سے تو گوہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ شکل اختیار کرتا تھا جانور یہ چھوٹا سا جانور کہ وہ اس کے دو منہ رکھتا تھا ادھر سے خطرہ ہے تو ادھر سے نکل بھاگے بلکہ ایک لفظ اور نوٹ کر لیجئے نئے فکن کہتے عربی زبان میں یہ پاجامے کا جو نیفا ہم کہتے ہیں اس میں بھی آپ کو معلوم دو منہ ہے اور وہ جو بند ڈالنے کے لیے آپ سلائی استعمال کرتے ایک طرف سے داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے اس کو نئے کہتے تو ان تین الفاظ سے تو وہ منافقت دو منہ پن ظلم وجہ انسان دو دوہری شخصیت دو رخہ کردار اور اس میں اصل سے تحفظ جان مال اس کو بچا کر رکھنا یہ گویا کہ اصل ہے منافقت کے لیے اس کی اصل بنیاد لغت کے اندر اور اس سے اس کی اصل حقیقت پر روشنی پڑ جاتی ہے اب اس لفظ کا استعمال جو سلاسی مجرد میں آیا ہے فیل کی حیثیت سے وہ ہے کسی چیز کے ختم ہو جانے صرف ہو جانے کھپ جانے مر جانے کے لیے نفقت دراہم جسے آپ پنجابی میں کہیں گے پیسے مک گئے درہم ختم ہو گئے پیسے ختم ہو گئے نفقت دراہم نفقل فرس گھوڑا ختم ہو گیا گھوڑا مر گیا تو نفقا جو ہے نفا کا یون جو سلاسی مجرت کے اندر آتا ہے کسی چیز کا صرف ہو جانا خرچ ہو جانا مر جانا کھپ جانا اس سے بابے افعال میں مستر بنا انفاق خرچ کر دے نہ لگا دے نہ کھپا نہ صرف کر دے انفاق جو ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر ارض کیا تھا یہ علاج بل ہے چونکہ نفاق کا اصل سبب کیا ہے مال کی محبت اولاد کی محبت اپنی جان کی محبت جائیداد کی محبت قل ان کا نام باؤ کم و بناؤ کم و اخوان کم و و شیرت حکم و طرف تو منہا و تجارت ان ترشا کسادا و مساکل و تردونا لہذا اس کا جو کہ سبب یہ ہے علاج یہ کہ لگاؤ ان چیزوں کو کھپاؤ خرچ کرو صرف کرو اللہ کی راہ اسی کو کہا جاتا ہے علاج میں زد جو اصل سبب ہے اس کے برعکس روش اختیار کیجیے تاکہ اس کا اضافہ ہو جائے تو نفاق کا علاج انفاق سے لیکن اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے مدنی صورتوں میں جو لفظ انفاف آتا ہے کبھی تو اس کے ساتھ اللہ کی راہ کے الفاظ آ جاتے فی سبیل اللہ ہے ولاۃ القو بے کو کا یہ سورہ بقرہ میں بھی الفاظ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کی راہ میں مال کا خرچ نہ کرنا گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالو لیکن کبھی آتا ہے انفقو صرف خرچ کرو اللہ کی راہ میں اما ردکنا ہوں جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر اضافہ جو ہے فی ابھی اللہ کے الفاظ کا نہیں ہے اسی لیے بغالتا ہو جاتا ہے کہ شاید اس میں ہر نو کا انفاق جو ہے مال کا خرچ کرنا وہ شامل ہے تو دو چیزیں اچھی طرح سمجھ دیجیے کہ انفاق کا لفظ خاص طور پر جب مدنی صورتوں میں آتا ہے اور اس میں بھی اقص الخواص کے درجے میں نوٹ کیجئے یہ جو صورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہو کر اور سورہ تحریم تک یہ دس مدنی صورتیں ان میں جب بھی یہ لفظ آئے گا چاہے فی سبیل اللہ کے الفاظ اس میں موجود نہ ہو مراد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے وہ فی سبیل اللہ کی وہاں سراحت ہے یا نہیں مراد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ انفاق در حقیقت صرف مال کے خرچ کرنے کو نہیں کہتے بلکہ جیسے کہ میں نے ابھی اس کیا گھوڑا مر گیا اس کے لیے بھی نفا الفرش گھوڑا مر گیا تو جان کھپانا جسے آپ کہتے ہیں مر کھپ جانا جو ہے کھپنے کا لفظ مستعمل ہے جان کھپانا وقت خرچ کرنا اپنی صلاحیت صرف کرنا یہ تمام چیزیں بھی انفاق میں شامل ہیں انفاق جان انفاق مال اگر اس کا ذرا لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو انفاق مال اور بزل نفس بزل کے معنی بھی خرچ کرنا ہے تو بزل نفس اپنے نفس کو کھپانا نفس میں جو صلاحیتیں ہیں جو قوتیں ہیں ان کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا اور یہ فرق و تفاوت آج کی دنیا میں آ کر جو ہے آج خود بھی مٹ چکا ہے اس لیے کہ مال آپ کماتے ہیں اپنی صلاحیتوں سے اپنا وقت صرف کر کے اپنی محنت صرف کر کے مال جو کماتے ہیں وہ بھی بذلے نفس کے ذریعے سے اور بہترین صلاحیتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے تو معلوم یہ ہوا کہ مال کا خرچ کرنا اور جان کا خرچ کرنا یا وقت کا خرچ کرنا یہ بالکل ایک شے ہے ہر شہ در حقیقت کیپٹل کے درجے میں آ چکی ہے تو اس اعتبار سے یہ جو انفاق کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے یہ صرف مال خرچ کرنے کے لیے نہیں نمبر ایک اس کا زیادہ استعمال جو ہے مال خرچ کرنے کے ضمن میں آئے گا نمبر دو یہ کہ یہ مال کا خرچ کرنا جو ہے خاص طور پر ایک مد میں یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی وضاحت موجود رہنی چاہیے ذہن کے سامنے تب ان آیات کا حقیقی مفہوم سامنے آ سکتا ہے اب میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کو مزید ارض کر دیتا ہوں کہ مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ بھی در حقیقت تو حکمت قرآنی کا ایک اہم باب ہے کہ اس کے ضمن میں اصطلاحات کو آپ سمجھ لیں ابتدا میں جب ابتدائی بکی صورتوں میں جب اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے تو زیادہ آتا ہے اطام کھانا کھلانا تام اعلیبی مسکین ام و یتیم ام خود کھانا کھلانا اور کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا جہاں کسی کی شدید ترین مذمت کی گئی بلا یہ تامل مسکین وہ مسکین کو کھانا کھلانے کو کسی اور کو بھی ترغیب دینے کو تیار نہیں اس لیے کہ اس میں بڑی حکمت ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ پلٹ کر آپ سے کہہ سکتا ہے اور یہ کہ خود آپ کو بھی اپنا احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں تو کیوں نہ یہ کام میں خود کروں میرے پاس بھی وہ سط ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے لہذا انسان خاموشی ہی میں عافیت سمجھتا ہے کسی اور کو بھی ترجیح نہیں دیتا یہ گویا کے انسان کے کردار کا دیوالہ نکل جانے کی جو سب سے اہم علامت ہے والد کو اللہ تعاب ہرائے الزی یوقین فضال ولا یحم والا تعمل فوائل مسلین الدین اللہ یورا المعون تو یہ جو اصطلاحات ہے پھر ذرا آگے چل کر لفظ آجا آتا جوت سخا فما من آتا و تقا و سد قبل حسنا وہ خل کے مقابلے میں ایتا آ گیا. اس طرح آگے چل کر بات ہے ایتا مال اتائے مال مال کا خرچ کرنا دینا یہ جیسا کہ ہمارا جو دوسرا سبق تھا وہ اس میں آیا ہے وہ آل مال آلہ قربا واول مساکین وا خا مسلا وا تذا الآآ ال یہ تین ہیں بالکل ابتدائی اصطلاحات جو عام طور پر آپ کو بکی صورتوں میں ملتی ہیں اگر یہ کہ اس کے بعد مدنی صورتوں میں بھی نظر آ جائیں گی لیکن ابتدائی اصطلاحات یہ تین ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال سچ کرنا اور اس میں ظاہر بات ہے غریبوں محتاجوں یتیموں بیماؤں مسکینوں وہ جو خدمت خلق کی پہلی منزل ہے جو سورہ حج کے آخری روکو کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک منزل تو وہ ہے کہ جو نو انسانی کی مشترک میراث ہے ہندو ہے وہ بھی پن کے کام کرتا ہے بلکہ ہم مسلمانوں سے زیادہ کرتا ہے بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے بڑے یتیم خانے کھول دیے کنواں کھدوا دیا سرائے بنا دی دھرم شالا بنوا دی یہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں بالکل ملحد لوگ ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں نہ کسی آخرت کا تصور ہے فاؤنڈیشنز قائم کر رہے ہیں ادارے قائم کر رہے ہیں خدمت خل کے لیے بڑی بڑی انڈومنٹس ہیں بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہیں یہ خدمت خل کا تصور جو ہے یہ نوع انسانی کے مشترک میراث ہے البتہ اسلام کے ساتھ تعلق جو ہے وہ خدمت خل کی دوسری منزل ہے لوگوں کی آکمت درست کرنے کی کوشش کر وہ ابھی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے یہاں کسی کے پیٹ میں جو بھوک کی آگ لگی ہوئی ہے وہ آپ نے بجھا بھی دی کھانا کھلا دیا اسے یا یہ کہ اس کی کوئی معاش کا بندوبست کر دیا اور وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں اس کو جلنا پڑے گا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا خلوص و اخلاص تو اصل تب سامنے آئے گا کہ آپ اس کو اس ابدی عذاب سے بچانے کی فکر کریں تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے اس وقت میں آپ سے یس کر رہا تھا کہ یہ تین اصطلاحات یعنی مال کی کھانے کی ترغیب دلانا یوترمون تام خود کھانا کھلانا اعتا اور ایتا مال اس کے بعد جو اصل اصطلاحات آئی ہیں مدنی دور میں وہ اب نوٹ کیجئے ان میں ہے ایک زکوات اور صدقات زکوات اور صدقات کا اصل مصرف غرباء یتامہ مساکین یہ ہے کہ جن کی ضرورت کے اوپر ان کو خرچ کیا جائے اگرچہ آٹھ مسارف جو زکوات کے آئے ہیں ان میں سے بھی ایک فیس سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ وہ آٹھ میں کی ایک ہے اور ترتیب کے اعتبار سے دیں گے دیکھیں گے تو انما صدقات اور انفقرائے المساکین گویا کہ اولین جو ہیں اس کے اصل مستحب و فقرار مساکین ہیں غرباء یتاما اس کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ زکات اور صدقات دوسری مد ہے اصل میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا جیسے کہ حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت اللہ کے دین کے لیے صرف کی ہے چاہے وہ مکے میں صرف کی کیے مکے میں صرف کی ہے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے غلام انہیں خریدا اور آزاد کر دیا اور پھر مدینے میں آ کر غزوہ تبو کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں جھاڑو پھیر کر جو کچھ تھا لا کر حاضر کر دیا یہ اللہ کے دین کے لیے اس کے اقامت کے جد و جود کے لیے اس کے پیغام کے نشر و اشاعت کے لیے کوئی لشکر جا رہا ہے اس کے لیے تجہیز جو ہے اس کے لیے سامان فراہم کرنا ہے اس کے لیے راشن فراہم کرنا ہے اس کے لیے سواریاں فراہم کرنا ہے یہ کام جو ہوتا تھا اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں اب وہ نوٹ کیجئے وہ اصطلاحات ہیں یا تو جہاد بالمال مال وہ یا کہ جہاد کے دو حصے جو سورہ سف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھ چکے ہیں ان نمل مومنون الزین امنو بلّہ و رسول سمن و جاہدو میں جہاد دو چیزوں کے ذریعے سے ہوگا اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد بالمال جہاد بالنفس نفس یہ جہاد کے دو حصے ہو گئے مال کے ذریعے سے جہاد اکثر و بیشتر جگہوں پر مقدم ہے جان کے ذریعے سے جہاد پر یہ بہت حیران کن معاملہ ہے ایک جگہ پر تو دیکھا ہے میں نے ان اللہ من لهم لهم الجنہ فی اشتراۃ تو وہاں پر تو فرمایا گیا کہ ان کی جانیں اور مال خریدنی اللہ نے ان اللہ ہوں ہموال ہوں انفس کو پہلے مقدم رکھا ہے ہموال کو بعد میں لیکن اکثر و بیشتر مقام پر جہاد بالمال وہ متقدم ہے اور جہاد بالنفس نفس وہ متاخر ہے اس اعتبار سے سورج صف کی آئی بھی نوٹ یاد کر لیجیے یادیند الکم اللہ تجارت ان تنجی کم نظام علیم تو میں نور اب اللہ برسول و تو جاہدون فیصل تو جہاد بالمال اور جہاد کی غرض و قائد کیا ہے لے یوز رحو کلی اللہ کے دین کو غالب کرنا پورے کے پورے نظام زندگی پر اس کے لیے جو جد و جہد ہوگی اس کی ایک گویا کہ اس کی شک جو ہے وہ ہے جہاد بالمال کسی اسی کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے اللہ کو قرض ہنسنا دینا دقرد اللہ حسنہ قرض حسنا یہ قرض حسنا اللہ کو کیوں ہے اس لیے کہ جس دین کو تم غالب کرنے جا رہے وہ اللہ کا دین ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے یہ جوہد کر رہے ہیں میں اس کی مثال بھی بہت سے مواقع پر دی ہے کہ جیسے ہمایوں کو جب شکست دے دی تھی ہندوستان میں شیر شاہ سوری نے اور وہ یہاں سے فرار پر مجبور ہو گیا تھا پھر گیا ہے اور شہنشاہ ایران تحماس کے پاس مقیم رہا پھر وہاں سے فوج لے کر آیا تو گویا کہ وہ ایرانی افواج نے اس کی مدد کی ہے اپنا تخت حاصل کرنے کے لیے تو گویا کہ اب اس سے بڑا موسن ان کے اور کون ہوں گے وہ ایرانی جو آئے انہی ایرانیوں کو پھر یہاں پہ جاگیریں ملی ہیں اور شیعیت آئی ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں صرف ان لوگوں کے ذریعے سے ورنہ اس سے پہلے یہ خالص سنی ملک تھا یہاں شیعیت کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اس لیے کہ اسلام جو یہاں پر آیا ہے یا تو شروع میں سندھ میں آیا تھا تو وہ خالص عرب اسلام تھا اور وہ دورے بلو میاں کا اسلام تھا اس میں کسی شعت کا کوئی امکان جو ہے موجود ہی نہیں تھا اس کے بعد جو تین سو برس کے بعد اسلام آیا ہے وہ مابرا نہر سے آیا ہے ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے یہ ترکستان کے علاقے سے آیا ہے افغانستان کی طرف سے ہو کر آیا ہے ادھر بھی کوئی شیت موجود نہیں تھی یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ تین سو برس تک ہندوستان جو ہے مسلم انڈیا وہ شیت سے بالکل خالی رہا ہے. اس کے بعد اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارہ سو میں یہاں مسلمانوں کی حکومت دہلی میں قائم ہوئی اور پندرہ سو میں پھر آیا ہے بابر اور وہ جو پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی جس کے بعد مغلیہ دور شروع ہوا گویا کہ پورے تین سو بیس برس گزر چکے تھے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کو اور یہاں کوئی شیت کا وجود نہیں تھا پھر بابر کا بیٹا ہے ہمایوں ہمایوں کو شکست ہوئی ہے شیر شاہ سوری کے ہاتھ سے وہ پھر گیا ہے اور ایرانیوں کی فوج لے کر آیا ہے ان کے ساسیت یہاں آئی یہ قزل باش جو ہمارے یہاں کے بھی بہت بڑے جو جاگیردار ہیں یہ سب قزل باش جو ہے. اس وقت آئے تھے ہمایوں کے مددگار بن کر تو اس وقت صرف عرض کر رہا تھا یہ کچھ تاریخی عقائد سامنے آ گئے اصل بحث کیا تھی کہ کسی کی حکومت کو ریسٹور کرنا یہ گویا کہ اس پر سب سے بڑا اس کی مدد بھی ہے نصرت بھی ہے اور گویا کہ اس کو سب سے بڑا طرز حسلہ ہے جو دیا جا رہا ہے تو اس دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنا وہ تو اصل حاکم ہے یہاں کا لیکن یہاں پر فساد ہے فتنہ ہے بغاوت ہے اسی لیے یہ لفظ آیا ہے وہ کاتےل تکون فتنا تلو یقو دین و کلّہ جنگ کرتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اللہ کو ریسٹور کرو اس کی حکومت اس کی حکومت ہے اس کا حق ہے یہ اس کی دنیا ہے یہاں یعنی اس کی حکومت ہونی چاہیے دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس اس کے لیے جو محنت کریں گے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں جو سورہ سف میں آیا کو نو انسار اللہ کما کالا سب نریم الحواری من انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو اور گویا کہ وہ اس سلم میں مال خرچ کریں گے تو خالص اللہ کو ذاتی طور پر قرض دے رہے ہیں یہ جیسے بڑی بڑی حکومتیں ہیں وہ بھی لونز فلوٹ کرتی ہیں اور اپنی رویت سے بھی کبھی کبھی قرضے مانگتی ہیں تو اللہ تعالی قرض مانگتا ہے اللہ کون ہے وہ باہمت وہ جو اللہ کو قرض حسنا دینے کے لیے تیار اس پر ایک صحابی کا واقعہ آیا ہے انہوں نے حضور سے کہا حضور اللہ تعالیٰ قرض مانتا ہے انہوں نے فرمایا ہاں انہوں نے ارض کیا کہ میرا فلاں باغ جو ہے وہ مدینے کا سب سے بڑا باغ ہے سب سے قیمتی باغ ہے میں نے وہ اللہ کو قرض دیا حضور نے اس کو قبول فرمایا گویا کہ اللہ کی راہ میں دے دیا اب آپ اس کو جس طرح چاہے صرف کریں اس کی آمدنی کو صرف کریں اس کو جس کو دینا چاہیں دے دیں میں نے دے دیا اور اس کے بعد وہ گئے ہیں تو اپنے باغ میں داخل نہیں ہوئے اسی باغ میں کہیں انہوں نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا تھا تو باغ کے باہر سے کھڑے ہو کے پکارا ام میں دہ اب اس گھر میں رہنے کا ہمارا حق نہیں ہے میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا تو یہ قرض حسنہ کا معاملہ جو ہے اللہ کو قرض دینا جو اللہ کے دین کے لیے اور اسی کی اصطلاح ہے انفاق فی سبھی اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے لیے اصل میں خاص طور پہ میں توجہ دلارہا ہوں ویسے تو اب اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ دور نہیں رہے ہیں سورہ حدید جو ہے اب اس کا بھی مطالعہ اب زیادہ دور دیر میں نہیں ہوگا ہم پہنچ گئے ہیں وہاں ان شاء اللہ بہت جلدی سورہ کا مطالعہ کریں گے وہاں اس حقیقت کو بہت کھول کر بیان کر دیا گیا کہ پہلے آیت نمبر سات میں مسلمانوں سے تقاضے صرف دو الفاظ کے حوالے سے کیے گئے عامنوب اللہ و وانفقوا مما وانو شکو